سا علیہ کم تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے ان تب تگو تم چاہو فضلم میں رب اپنے پروردگار سے فضل منع کیا تھا کہ پیسے لیے بغیر نہیں چلنا سوال یہ پیدا ہوا صحابہ رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تجارت کے لیے جو جاتے ہیں تجارت کر سکتے ہیں حج کے سفر میں اللہ نے فرمایا لئی سا علیکم کوئی گناہ نہیں ان تب تگو فغل میں ربکم تو اپنے پروردیگار کا فضل تلاش کرو تجارت کرنا چاہتے ہو تجارت کرو کوئی ممانت نہیں ہے فزا ف تم ان اور جب تم گروہ در گروہ عرفات سے واپس آ رہے ہو کرتے کیا تھے ترتیب تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے آٹھ ضلحج کو چلا منا کے لیے آٹھ ضلحج کو زہر اثر مغرب عشاء یہ چار نمازیں پڑی پھر نو الحج کی صبح و فجر کی نماز بھی مینا میں پڑی اور سورج طلوع ہو جانے کے بعد پھر جانا ہے عرفات نو ذی الحج کو نو کا دن عرفات میں گزار کے ذو اثر اپنی پڑھ کے مغرب اور عشاء مغرب نہیں پڑنی مغرب تو آ کے پڑے گا مزدلفہ میں واپس گویا ایسے سمجھ لیجئے یہ مینا ہے یہاں گئے پھر عرفات کی اس اینڈ پہ یہاں چلے گئے مزدلفہ درمیان میں مشر حرام تو منا سے عرفات جاؤ عرفات سے رات کو مزدلفہ آؤ اور مزدلفہ میں یہ رات گزار کے یہ جو مزدلفہ کی رات ہے نا اس کو گزار کے پھر اگلے دن یعنی دس سرحج کو منا میں واپس آنا ہے یہاں قربانی دینی یہ قریش کیا کرتے تھے یہ مکہ مکرمہ سے چلتے تھے منا سے مکہ سے مکرمہ سے آ کے منا پہنچے منا سے مزدلفہ چلے جاتے تھے عرفات جاتے ہی نہیں تھے اور قریش کہتے تھے عرفات تو وہ جائیں جو باہر کے لوگ ہیں ہم تو اللہ کے بڑے قریبی لوگ ہیں ہم خدا کے گھر کے عبادت گزارے ہیں ہم نہیں جاتے عرفات اور پورے عرب عرفات جا کے مزدلفہ آتے تھے یہاں سے پھر یہ ان کے ساتھ مینا کو واپس دوڑتے تھے اور پھر وہ محفلیں جمتی تھیں شاعری ہوتی تھی تذکرے ہوتے تھے بڑے بڑے قصیدے پڑے جاتے تھے رات رات پھر آگ کے الاؤ جلتے تھے اور کھانے پک رہے ہیں اور شاعری ہو رہی ہے اور ہر ایک قسم کی چیز میلے جیسے ہوتے اللہ نے جی اللہ نے فرمایا تم بھی نہ رفات اور جب تم جوک در جوک عرفات سے واپس آ رہے ہو فضکر اللہ اللہ کو یاد کرو رند المشر الحرام مشر حرام کے پاس مشور حرام جو ہے یہ مزدلفہ ہی کا نام ہے وہاں پر ایک خاص مسجد بھی ہے وہ مشور حرام کہلاتی ہے یہ جو رات کا ذکر ہے نا اس رات کے متعلق فرمایا کہ مجھے یاد کرو یہ وہاں کے لوگوں کے حق میں للت القدر سے اکثر ہے للت القدر سے زیادہ ثواب ملتا ہے اس رات کی عبادت کا مگر اتنا تھک کے چور ہوا ہوا ہوتا ہے آدمی یہ کہ کہتا ہے کسی کہ طرح جگہ ملے اور کہیں لیٹ جاؤں کیونکہ مینا میں دکت ہوتی ہے پھر عرفات پورا دن وہ ایک حصہ عبادت میں گزرا ہوتا ہے آرام تو ہوا نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد ٹریفک ہجوم کیا چیزیں ہوتی ہیں بہرحال لیکن مشر حرام کی وہ جو رات ہے ان لوگوں کے حق میں جو وہاں ہوں لہلت القدر سے افصل ہے سما افیزو وزقرو حکما ہدا اب دوبارہ اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کو یاد کرنا جیسے خدا نے تمہیں ہدایت دی ہے فضکر اللہ ہندل مشر الحرام اللہ کو یاد کرو مشور حرام پہ وسکرو کما کم دوبارہ پھر کہا ہے ہاں مجھے یاد کرنا یہ ہے دلیل اس کی کہ وہ مشور حرام کی جو رات ہے نا وہ للت القدر سے افضل ہے آگے پیچھے دونوں جگہ اللہ کا مشر حرام درمیان میں انگل مشر الحرام اور پیچھے بھی ہے فصقر اللہ آگے بھی ہے وسکرو اللہ کو یاد کرو پھر ورنہ مجھے یاد کرنا اس رات کو وہ انکن تم اور اس سے پہلے من قبل ہی تم اس سے پہلے لمن اور تم کیا تھے ہم دیکھا ہے یہی آپ کو بتانا تھا ہے نا لفظ ایک ہی ہے اور ترجمہ دیکھو کیسے بدلتا ہے غیر المقوب عالم و اور اللہ ان لوگوں کی براہ نہیں چاہیے جو دو گمراہ ہیں یہاں صحابہ رضی اللہ عنہ سے خطاب ہے اللہ کا اللہ انہیں حج کی یہ کہہ رہا ہے نا کہ جاؤ تو ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا یہاں ترجمہ والین کام نہیں کر سکتے یہاں مطلب یہ ہو جائے گا کہ دیکھو وہ ان کم من قبل اس سے پہلے لمن اب تم حج کے حکم سے بے خبر تھے اور ٹھیک یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہے بابا کا والن فہدا وہ واحد ہے یہاں جمع ہے بس اتنا ہی فرق ہے لیکن یہی لفظ وہاں بھی آیا نا بجا کا اور اللہ نے آپ کو بے خبر پایا اس شریعت سے فہدا اللہ نے آپ کو شریعت عنایت فرما دی تو لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن جس کے متعلق ہے اس شخصیت کو دیکھ کر ترجمہ کرنا پڑتا ہے ورنہ ترجمہ اگر ہر جگہ ایک ہی چلتا رہے تو پھر یہ بڑی گمراہی ہو جاتی ہے خرابی ہو جاتی ہے ادب کے خلاف چلی جاتی ہے